شکل تجارت اور امین کا خطاب دعوت حسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت اور سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبر اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا اخراجہ ابن السعد ابن اصاکر عبداللہ ابن العب الحمس سے مروی ہے کہ میں نے بیاست سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا تین روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی میں تین روز سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں عبداللہ ابن صاحب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو میں نے عرض کیا کیوں نہیں آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے قیس ابن صاحب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے وکانہ خیر یماری لایوماری یشاری یعنی آپ بہترین شریک تجارت تھے نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے اسابہ